رحیمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایت نمبر 9 ہے سورہ حجرات کی ارشاد باری تعالی ہے وا ان طائفتان من المؤمنین احتقتلوا فاسلھو بینهما وا ان اور اگر وہ چھوٹے گرو مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو تم سب ان کی صلح کروا دو اس بگاڑ کو ختم کر دو بہینا ہوما جو ان کے درمیان میری خواہش تھی کہ میں اس کو تفصیل سے آپ کو بتاتا کیونکہ یہ سارے اردو ہی کے کلمات ہیں وہ کیسے بنتے ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا لیکن وقت کیونکہ کم ہے تو میں اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ان بغت اخلاح ہما چیز کیا کہ اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو آپس میں سلاح کروا دو سٹیپ نمبر ون اگلا رویہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے سلاح کر لی تو ٹھیک ہو گیا کام اگر کسی نے اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر کیا ہوا فن بغت اخدا ہما الخر بس اگر ایک گروہ بغاوت کرے وہ عدل کو نظام کو ماننے سے انکار کرے تو پھر کیا حکم دیا جا رہا ہے فقاتل طبعی حتیٰ تفیع امر اللہ تو سب کو حکم دیا جا رہا ہے بحثیت ایک گروہ ایک جماعت ایک امت ایک ملت کہ اس گروہ سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے رستے کی طرف وہ جو عدل کا نظام ہے اس کے طرف واپس پلٹ آئے انفاعت اگر وہ پلٹ آئے فصلی تو ان کے درمیان صلح کروا دو بینا ہما عدل کے نظام کے ساتھ وہ اور انصاف کا اختیار کرو ان اللہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ اس کا محاورہ ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیجئے پھر میں یہاں پر جو امپورٹنٹ باتیں اس کی طرف آتا ہوں اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان سولہ کروا دو اور پھر اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جائے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان ازل کے ساتھ سلا کروا انصاف کرو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرما دیں سب سے پہلی بات وہ با ط کا آغاز ہو رہا ہے ان سے اور ان میرے پاس اگر رائٹ صاحب مجھے دے سکیں ایڈٹ کرنے کے तो शायद बेहतर तौर पे हो सकेगा जी मैं चेक करता हूँ ये जो बोर्ड होता है ना डैश बोर्ड या वाइट बोर्ड आय का आगाज हो रहा है वह इन ताइफा तानी इनकार अरबी जुबान में अगर के लिए इस्तेमाल होता है इफ कंडीशनल सेंटेंस के लिए इफ if... अगर मोमिनी के दुर्गो आपस में लड़ पड़े یہ نہیں کہا کہ جب لڑ پڑے جب کے دو گرو آپس میں لڑ پڑے یہ بات نہیں کی بلکہ ہے اگر تو لڑتے میں میں اور مسلمان جھگڑا نہیں ہوتے یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی لیکن انسان ہے اختلافات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر تو اگر کبھی ایسا واقعہ ہو تو پھر کیا کر رہے اس کی ہدایت دی جا رہی تو پہلی تو بات یہ کہ اگر مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر جھگڑالو طبیعت پائی جاتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کیونکہ مسلمان جھگڑالو نہیں ہوتا اور اس امر کا مظاہرہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں میں کچھ مثالیں دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا اور پھر ہم اپنی اصلاح کے لیے اس پہ توجہ کر سکیں گے مثلاً آپ دیکھیں گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بچے بھاگ رہے ہیں تو جیسے بچہ آپ کی نماز کے اوقات میں پڑھتے ہوئے کرتا ہے تو آپ کو ایک اور مجھے الجھن سی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم نماز کے اندر ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ہو تو میں اس کو پھر کروں کہ یہ نے کیا کیوں ایسے کیا اسی طرح پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ اور یہ گھروں کے اندر ظاہر خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں کانفلکٹس ہوتے ہیں تو میاں اور بیوی بی کے دوران بیوی بی اور ساس کے دوران بیوی بی اور شوہر کی بہنوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ جگڑالو پن پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسا کیوں ہو رہا ہے تو اسلام تو یہ بات کہتا ہے کہ جھگڑا مسلمان مومن کرتا ہی نہیں ہے اس کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے اب مسجد کے اندر چلے جائیں اگر تو آپ دیکھیں کہ کوئی اعتراض کر دیتا کہ اس نے ٹی شرٹ کیوں پہنی ہے اس نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی یہ ایسے کیوں نماز پڑھ رہا ہے رفا دہن کیوں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں کیا وجہ ہے یہ جھگڑالو پن کی وجہ سے پھر مسجدوں کے اندر بچوں کے ساتھ کہ بچوں کو آپ نے سب میں نہیں کھڑے ہونے دینا اس سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے خلا پیدا ہو جاتا ہے بندہ پوچھے کہ اگر بیچ میں پلر آ جائے تو اس سے بھی تو خلا پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں کیوں نماز پیسہ نہیں پڑتا یا بچوں کے ہونے سے ہی نماز پیسہ پڑتا یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے کیوں اس لیے کہ جگڑالو طبیعت واقعہ ہوا ہے اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم نے خود یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو نبی محترم نے فرمایا کہ مرہم و دربر کہ جب بچے پیدا ہوں تو شروع سے تربیت ان کی شروع کر دینی ہے نفا کو گھر میں پڑھنے کا کہا گیا کہ بچے دیکھیں اور اپنی ایک عادت بنائے اور فرض جو ہے مرد کے لیے وہ مسجد میں اس نے ادا کرنے کا کہا گیا تو یہ کیا ہے ایک تربیت ہے بچپن سے پھر سات سال کا وجہ تو اسے حکم دو آپ نماز پڑھے اس دوران آپ نے پوری اس کی ٹریننگ کرنی ہے اس کو سکھانا ہے اور پھر جب دس سال کا ہو جائے ودر تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ کیونکہ اب شعور کی عمر پر پہنچ گیا اگر آپ نہیں پڑھ رہا آپ نے اتنی پریکٹس کروائی ہے بچپن سے لے کر اب تلک پھر بھی نہیں پڑھا تو آپ اس کو مار کے نماز پڑھائی تو آپ اس نقطۂ نظر سے بچوں کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بچے تو شور کر رہے ہیں بچے تو کھیل رہے ہیں تو یہ تو نماز میں خلل واقعہ ہو رہا ہے اور ایک یعنی میرا ظاہر آسٹریلیا تو آنا نہیں ہوا لیکن میں دنیا گھومتا ہوں تو اکثر بیشتر مالک میں عرب مالک کو نکال کر وہاں پر صورت بہتر ہے لیکن ویسے بات پہ بہتراض ہوتا ہے یہ کیا کیا جا رہا ہے نماز میں خلل واقعہ ہو گیا آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ تقوا کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا موقع ہے اس بارے میں کیا نماز واقعی خراب ہو جاتی ہے تو ایک دن آپ مسجد میں مسجد بھی میں نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ جو روایت کر رہے ہیں صحابی ابھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہونے لگ گیا کہ کہیں آپ کی رو پر واس کر گئی اتنا لمبا سجدہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نے ساتھ تھوڑا سا اٹھایا اور دیکھا کہ میں دیکھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا کس حالت میں آئی, کیا ہوا ہے تو دیکھا کہتے میں نگاہ پڑی کہ حیات ہیں اور سجدے کی حالت میں ہے تو جان میں جان آئی اور ہم نے نماز مکمل کی وہ نماز مکمل کر کے پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے آج اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہم تو یوں سمجھتے تھے کہ شاید موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ گیا تو کہا کہ نہیں موت کا فرشتہ تو نہیں آیا لیکن حسین آ گئے تھے میرے اوپر آ کے بیٹھ گئے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ہلوں اور وہ نیچے گئے جائے میں نے اس لیے اپنا سجدہ لمبا کر دیا اس لیے کہ یہ جھگڑالو پن مسلمانوں میں ہوتا ہی نہیں ہے نہ ان کے نبی نے سکھایا ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا تو نبی محترم کی نماز کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن ہمارے ساتھ اگر ہم کسی مسجد میں کسی امام صاحب کا کوئی بیٹا کوئی نواسا کوئی اس طرح آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی بچے کھلانے ہیں تو گھر جا کے کھلاؤ مسجد تو اس کام کے لیے نہیں ہوتی کیوں کہ جگڑالو واقعہ ہوا ہے سر اور اسلام نے جو بات سکھائی تھی وہ ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی دوسرا سین آپ کے سامنے دوسری ویڈیو نبی اکرم کی بیٹی ہیں زینب حضرت زینب رضی اللہ عنہ. تو جب آپ آتی تو آپ ان کی ایک بیٹی ہیں عدت رضی اللہ عنہ. تو جب وہ گھر آتی تو آپ بڑے پیار سے اٹھاتے. آج جب وہ گھر تشریف لائیں تو آپ نماز پڑھ رہے تھے نوفل گھر میں تو وہ بچی تھی اس نے تو دیکھا کہ نانا تو مجھے اٹھاتے تھے ہمیشہ سے ویلکم کرتے ہیں آج وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آ, اپنے क्रॉल करते हुए रिंगते हुए वो आई और उसने कहा कि जद्दी जद्दी इरफानी नाना मुझे उठा लीजिए आपकी एड़ियों के ऊपर उसने हाथ रखे और आिस्तक पकड़ के आपको खड़ी हो गई तो आपने उसको उठाया रकुअस सजूद किए उसको पकड़ के जब बैठे तशाहत में तो आपने उसको अपने ऊपर बिठा लिया और इस तरह नमाज मुकम्मल कर ली तो ये वाक्यात हमारे घरों के अंदर भी होते हैं کیا میں اور آپ کو بھی ایسا کرتے ہیں یا کسی اور طرح کا سلوک کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو یہ جگڑالو پہلی بات تو یہ اسی لیے عائد کا آغاز ہوا کہ مومن اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے اگر اگر کبھی ایسا ہو جائے ویسا تو مسلمان نہیں ایسا کرتے تو پھر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان سلاح کروا لو اور اگر میرے اور آپ کے اندر یادت پائی جاتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اب ہم اس آیت کا اطلاق کرتے ہیں پہلے گھر کی سطح پہ پھر ملکی سطح پہ اور پھر انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کے اوپر کیسے ہم نے اس آیت کو جب ماننے سے انکار کیا تو اس سے اگلی جو آیت ہے آ, اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بے شک مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں اور فصلی ہوں بہین اپنے بھائیوں کے درمیان سنا کروا دو اللہ کم تو تم پہ رحم کیا جائے وہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے اس کا کنیکشن ہے آ رحم جو کچھ ہم رہے ہیں اس کا کنیکشن ہے رحم کا وعدہ ہے اللہ کا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ کا رحم تم پر نازل ہوگا اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا رحم کا وعدہ واپس ہو جائے گا. اب ہم کے طور پہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کے لیے ایک سوال اب آپ نے اس پہ مجھے جواب دینا ہے ایک سچویشن میں کریٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور آپ کے بھائی کا بچہ بھی وہیں پہ رہتے ہیں یا فار ایگزامپل باہر کوئی مہمان کے بیٹے آ جاتے ہیں کوئی بہن ہے بھائی ہے کوئی دوست ہیں احباب ہیں ان کے بچے آ جاتے ہیں کسی لنچ پہ کسی ڈنر پہ کسی موقع کے اوپر آپ کے بچہ جو ہے اس کے پاس کچھ کھلونے ہیں اور وہ ان کھلونوں سے کھیل رہا ہے وہ باہر کا بچہ آتا ہے وہ اس سے بھی اچھا لگتا ہے کھلونا بچہ تو وہ آپ کے بیٹے سے کھلونا لے لیتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کا بیٹا کھلونا تو اس کا ہے نا اس کی آنرشپ ہے لیکن وہ باہر والا بچہ آ گیا اس نے اس کو لے لیا اب جس کی ملکیت ہے وہ احتجاج کرتا ہے کہ مجھے میرا کھلونا واپس کیا اب سوال آپ سے ہے کہ کیا اختیار کرنا چاہیے جی کیونکہ یہ آپ کریں گے پھر بات آگے بازی ہو سکے گی ورنہ پھر ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے جی میرا آڈینس ہے اب گزارش ہے کہ آپ لوگ جی جی سپیکر آن کر کے بولنے کوئی مسئلہ نہیں جی جی جی دیکھیں بچے تو بچے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں وہ ابھی لڑیں گے کل کو وہ مل کے کھیلنا شروع کر دیں گے لیکن جو بالغ افراد ہیں وہ ان کے دل پہ محل آ جائے گا اگر وہ بچوں کی داری کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال سے بچوں کو بچوں کے اوپر چھوڑ دیں گے جس وہ آپس مینج کر لیں گے اس کو اور ना, ना, ये, मैनेज कर लें सिशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है और जी और कोई से के आइडिया जी, जी जी जी जी हाँ मेरे जहन में ये इसमें जो मेजबान है उनको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और चूँकि मेहमान उनके घर पर है और उनकी इज्जत है तो उनको उनको फेवर देनी चाहिए اور اپنے بچے کو وتڈرا کر کے کسی بھی صورت میں اس کو ڈائیورٹ کر کے آ, وہ ان کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں تاکہ اس سے ان کے والدین کے آ, جو ذہن میں جو اس کا امیج ہے وہ اچھا ہو تعلقات اچھے ہوں اور آ, یہ بڑا پن ظاہر ہو اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ سیکریفائز کرنا اپنے لیول پر اور دوسروں है. کو فیسیلیٹیٹ کرنا اس چیز کا نام ہی تخواہ ہے دراصل اور بچے کو سمجھائیں گے آپ کے بھی شیئرنگ اس کیئرنگ یہی بات ہے نا آپ شیئرنگ کریں بالکل صحیح ہے اور جی اور کوئی جواب اس کے علاوہ آپ اگر بولیں گے تو آپ کو پوری طرح سمجھ آئے گا ورنہ نہیں آئے گا اس میں ایک ذہن میں میرا ایک اور بات ہے کہ اگر ہم حکمت دیکھیں کہ ہم کس لوگوں کو بلا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم صاحب حیثیت ہیں لیکن جن کو ہم مدعو کر رہے ہیں مثال کے طور پر ان کی استطاعت نہیں کہ ان کے بچے اس طرح کے کھلونوں سے یا کھیل سکیں تو حکمت یہ ہے کہ ہم نہ ان کو ان کی سطح پر اتنا مجبور کریں کہ وہ بچہ اس لالچ میں آ جائے اور وہ بہیو کرے سورن ہم یہ چاہیے کہ ان کے والدین کی بھی دل آزاری نہ ہو تو ہم وہ چیزیں اس وقت چھپا دیں نکال دیں نہ یہ حکمت کے قریب ترین ہوگا اور جب وہ چلے جائیں پھر ہم اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اپشن بھی سب سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے صحیح ہے لیکن آپ کا بچہ کہتا ہے میں نے تو بابا کھیل رہا ہے وہ بچہ ہے وہ نکالنا ہے اب پچڑا تو کھڑا ہو گیا اب کیا کریں گے تو اب بتائیں اور کوئی اپشن اور کسی کے ذہن میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کانفلکٹ اوائڈ ہو گیا نا کہ کھلونا تو آیا ہی نہیں بیچ میں تو مسئلہ ختم ہو گیا لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ کانفلکٹ تو موجود ہے وہ بچہ کہتا ہے میں نے تو کھیلنا ہے اور وہ جو آپ کا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کھلونا ہے تو مجھے تو واپس ملنا چاہیے تو کیا کریں دو آپشن ہمارے سامنے آ ہیں جی اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے بچے کو اس طرح سے سمجھایا جائے کہ اگر یہ کھلونا ابھی اس کو دے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تم اس سے زیادہ بہتر دے دے سمجھایا جا سکتا ہے وہ کہتا نہیں میں نے تو لینا ہے اپنا مجھے نہیں پتا میں وہ بچہ ہے نا میں سر جیسا نہیں سوچ سکتا میں نے تو لینا ہے ہے میرا خلونہ, مجھے واپس کریں اب کیا کریں हم, توجہ بٹانے کی کوشش ہے نہیں سمجھ رہا وہ وہ کہتا ہے مجھے واپس کریں جی بچے کی ایج آپ نے بتائی کتنی ہے बच्चा बच्चा ही जोड़ता है कोई भी आप रख ले छह सात साल का छह साल का रख लें पांच छज्जा बस डाइवर्ट करनी है किसी तरह से दोनों को डाइवर्ट करनी है एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि उससे कहा जाए कि बेटा मैं आपको न्याय ले दूंगा या भाई को दे दू ठीक है ना मैं आपको मिली ले, ले, ले, ले, ले, ले बच्चों को ऐसे ही करते हैं अपने दो, मेरे दोनों बच्चे ही more or less, एक डेढ़ साल के, ते एक साल के तो उनको यही होता है तुमको तुम नया दिला देता हूं उसको। हाँ, उनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही जी और किसी के दिन में कोई और चीज चले हमारे सामने अब दो तीन ऑप्शन आ गई है कि ایک یہ بات ہوئی کہ اس کو اوائڈ کر دیا جائے لیکن کانفلکٹ تو ہے وہ بچہ تو کہتا ہے کہ میں نے تو لینا ہے اور وہ جو آیا ہوا مہمان وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے چاہیے تو ایک آپشن یہ سامنے آئی کہ شیئرنگ از کیئرنگ آپ سمجھائیں گے اس کو کہ بیٹا ہی اس کو دے دیں اچھا ہوتا ہے شیئر کرنا اور کھلونا اس کا واپس نہیں ہوتا بلکہ مہمان کے بچے کے پاس ہی رہتا دوسری آپشن یہ بھی سامنے آئی کہ بیٹا میں آپ کو نیا لے دیتا ہوں वो रहने दो भाई के पास ठीक है जी अब देखें अब आयत को दोबारा पढ़े देखें अब मैंने आपके सामने इसलिए अप्लाई किया कि हम आमतौर पे जिस एनवायरमेंट में बड़े हुए हैं उसमें या तो हिंदू तहजीब है या कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है वो प्रिवेल करती है तो यूरोप ने यह सिखाया है कि भाई कर्टसी भी किसी चीज का नाम है تو مہمان آیا تو اس کی اکرام کریں چیزوں کو مینیج کریں کسی طریقے سے اور مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اسے نہ کریں بلکہ نیا آپ اسے کہیں آپشن دے دیں کہ میں تمہیں نیا لا دیتا اب اس آیت کو پڑھیں ذرا غور سے آیت میں کیا کہا گیا وائف مینینا اقتدل آپ کا بیٹا مومن ہے مسلمان ہے الحمد مہمان جو ہے وہ بھی مسلمان ہے یہ دو گروہ ہیں چھوٹے سے یہ دو بندے ہیں ان کی اپس میں اختلاف پیدا ہو گیا سے مراد یہ نہیں ہوتا لازمی کہ قتل ہی ہونا ہے وہ عربی زبان میں ایک قتلا کا مطلب ہوتا ہے لڑائی یعنی جھگڑا اور اس کا انجام ہوتا ہے قتل ہماری اردو زبان میں تو قتل سے مراد ہے کہ مار دینا جان سے عربی زبان میں وہ اس کا آخری مرلہ ہے لیکن جھگڑے کے لیے بھی قتل کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اب ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو معاشرے کو کیا کہا جا رہا ہے فصلی ہو اصلاح ہوما کر دو اصلاح کیسے ہوتی ہے کہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے بگاڑ کیا پیدا ہوا ہے کہ مہمان کے بچے نے آ کے آپ کے بیٹے کی ملکیت جو تھی اس کا جو ایسٹ تھا وہ اس نے لے لیا وہ کہتے میں نے نہیں دینا بگاڑ پیدا ہو گیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بگاڑ کو ختم کرو ہم اپنے گھروں میں کیا آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں کہ بیٹا شیئرنگ از یعنی میرے گھر کے اندر کوئی ڈاکو آ جائے اور وہ دو کمروں میں قبضہ کر لے تو ہم دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم تمہیں اور دو کمرے لے دیں گے یہ ڈاکو کو تو یہ پہ رہنا ہے قرآن کہہ رہا ہے اصلاح کرو بگاڑ جو پیدا ہوا بگاڑ کیا پیدا ہوا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کی اونرشپ میں اس کا جو ایسٹ تھا بغیر پوچھے ہوئے بغیر اس کی رضامندی کے اس نے لیا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو واپس دلاؤ اگر بچہ سمجھ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن نہیں تو اس بگاڑ کو ختم کرو فم بغت اقدا ہوما اگر وہ بچہ کہے کہ نہیں میں نے تو نہیں دینا واپس میں نے تو واپس نہیں دینا الخرا دوسرے پر پقاتلو تو پھر کیا کہا گیا کہ اس کے ساتھ معاملے کو سلجھانے سے لے کر قتال کی حد تک اس کے ساتھ یعنی معاملہ کرو کہ وہ بگاڑ ختم ہو جائے وہ بگاڑ ختم ہو جائے ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے گھروں کے اندر اور آپ پھر اخباروں میں خبریں بھی سنتے ہیں کہ دو بندوں کی لڑائی ہوئی اور لوگوں نے فٹافٹ سلح کروا دی سلا کیا تھی ایک نے دوسرے چیز چھینی اور صلح کروا دی کہ بھئی تم آپس میں بھائی ہو مسلمان ہو صلح کر لو لیکن بگاڑ ختم نہیں کیا جو جاتی اس نے کی تھی وہ نہیں ختم کی اگلے دن اخبار کی سرخی لگی ہوتی ہے کہ اس بندے نے جس کا حق چھینا گیا تھا اس نے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا یہ بات صحیح ہے تو اب دیکھیں کہ قرآن کی آئے ہمارے سامنے ہے لیکن ہم اس کو اپلائے اس طرح کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے طرف آجائے اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب کسی سے چیز لینی ہے تو پوچھ کے لینی ہے چھینی نہیں جا سکتی کسی دوسرے سے کوئی چیز لینی جا سکتی لیکن کرٹسی کی بنیاد پر مہمان کو یہ سوچنا کہ مہمان نراز ہو جائے گا وہ اتراز کرے گا تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا یا لوگ ناراض ہو جائیں گے مہمان ناراض ہو جائیں گے کمیونٹی ناراض ہو جائے گی میرا بھائی ناراض ہو جائے گا نہیں مسلمان کو تو یہ سوچنا ہے تقوی اسی بات کا نام ہے کہ اللہ اور ان کے رسول کیا فرماتے ہیں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو ٹھیک کرنا فائن فات اگر اس بچے نے جس نے چھینا ہے وہ کھلونا واپس کر دے تو اسلیہو بینہوما بالعدل تو ان کے معاملات کو درست کرتو ہاں آپ کا بچہ خود اپنی ازاد مرضی سے دینا چاہے سو بسم اللہ اس کے لئے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں پہلے تربیت کر سکتے ہیں لیکن بچہ تو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا میں نے نہیں دینا تو پھر اس سے آپ لے کے نہیں دے سکتا وہ اکسے تو اور انصاف کرو یہ جو عدل کا کلمہ استعمال ہوا یہاں پہ یہ کیا چیز ہے عدل کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے ہمارے بزرگوں میں چرکا کاٹتی تھیں خواتین اور اس پہ تکلا ہوتا ہے تکلے کے اوپر دھاگا جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے اگر وہ بالکل سٹریٹ ہوگا تو دھاگا بنے گا ذرا سا بھی ٹیڑا ہوگا تو دھاگا نہیں بنے گا تو اس تکلے کو اگر سیدھا رکھا جائے تو اسے کہتے ہیں عدل یہ عدل ہو گیا اگر ذرا سا بھی ٹیڑھ ہوگا تو وہ عدل نہیں کہلائے گا یہ ہے اس کے لوگ مانی ڈکشنری مانی لیکن اصطلاح میں عدل سے مراد ہے العدل سے کہ جھگڑوں کو نبٹانے کے جو اسلامی قوانین ہیں اللہ نے جو جاری کیے ہیں ان کے رسول نے جو جاری کیے ہیں ان کا اطلاق کر دینا اور بگاڑ کو ختم کر دینا جو کنفلکٹ آیا ہے اس کو ختم کر دو یہ ہے عدل وقست اور انصاف کرو انصاف سے کیا مراد ہے کس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی بل آ اس کی آپ نے انسٹالمنٹ کر دی سو روپے کا بل ہے ففٹی ففٹی کر دیا ٹوئنٹی کے پانچ آپ نے کر دی برابری برابری کر دی یعنی وزیر اعظم سے لے کر پریزیڈنٹ سے لے کر خاکروب تک سب کو ایک جیسا تصور کرنا بحثیت ہے انسان یہ ہے انصاف ان اللہ حب المقسین بے اللہ اللّہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں یہاں تک کوئی بات اگر نہیں واضح ہو سکی تو کر لیں क्योंकि इसके बाद फिर मैंने आगे, आगे आपको मिसालें और देनी लेकिन ये बात बुनियादी है अगर मैं बात नहीं बात वादे कर सका या आपका कोई इतराज है तो उसको आप जरूर मेरे पर वारित करें जी जीम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए तो यहां पे जो आपका पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस बच्चे ने मेहमान के बच्चे ने खिलौना लिया है बेसिकली उसको समझाया जाए कि वो खिलौना उसके मालिक बच्चे को वापिस कर दे होस्ट को वापिस कर दे और उसके आ, बाद अगर वो दूसरा बच्चा होस्ट बच्चा जो अपनी खुशी से दे दे तो वो अलग बात है लेकिन यही जो मेहमान का बच्चा है उसको वापस करना है बुनियादी होस्ट के बच्चे को बिल्कुल ये बिगाड़ पैदा हुआ है उसको वापिस होना बिगाड़ वापिस होना है बच्चे को जो मर्जी आप समझाए अगर वो अपनी आजाद मर्जी से छोड़ता है तो फिर लेकिन बिगाड़ को खत्म करना है یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں اچھا میں بیٹا میں آپ کو نیا لے دیتا ہوں اگر نیا لے کے دیں گے تو بگاڑ ختم ہوا ہے اس کا ایسر تو واپس نہیں ملا اس کو جی گمر بھائی اچھا اس میں اس میں اوپین کا بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا فزیکل چیز نہیں اوپینیئن ہے میں اپنے اوپینین سے پیچھے نہیں ہٹ رہا آپ کہہ رہے ہیں میں بھی صحیح ہوں میں کہہ رہا ہوں میں بھی صحیح ہوں یہ بھی ایک بڑا خاص طور پر جب ہم استعمال میں کام کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو ہم میرے لحاظ سے میں اچھا ہوں سے یہ دیکھیے اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو ایز اے کمیونٹی کہ نہ میری بات ہے نہ تمہاری بات ہے اللہ ان کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے عدل کا نظام عدل قائم کرنا تو اگر اس طرح بات سمجھائی جائے گی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی بی کے اندر بھی کانفلکٹس آتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں میاں کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں بیوی بی کہتی ہے میں کہتی ہے تو اگر یہاں کہا اس طرح کہا جائے کہ دیکھیں نہ آپ کی نہ میری اللہ یوں کہتے ہیں ہمارے رسول یوں فرماتے ہیں اس معاملے میں اس طرح سمجھایا جائے تو پھر آ, انشاءاللہ اللہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی بات بہتر ہو جائے گی اس لیے یہاں پہ استعمال استعمال کیا کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے اصلی ہوں तो सोसाइटी को या साहब इकतदार लोगों को ये कहा जा रहा है कि उन उस कॉन्फ्लिक्ट को हल करवाएं ये ना कहें सानू की आई डोंट केयर मेरा थोड़ी मसला है वो तो उसका मसला है ना ये नहीं हो सकता फसल हूं बही ना हूँ सोसाइटी को कहा जा रहा है जो उस बिगाड़ को ठीक कर सकते हैं यानी उसके माँ बाप है अगर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक बात करेंगे तो उनको ही बात समझ आ जाएगी और आप ही कर लेंगे तो इस तरह से इसको हल किया जा सकता अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं, मजीद ये जो बच्चा है इसमें एक चीज कर दी, दी, सकता हूं कि इसमें जो दी, दी, अदल के पैरामीटर्स हैं, उसकी डिटेल्स कुछ हमारे पास पुराने करीम में की रेफरेंस आयात कहाँ से मिलती है जो थोड़ा सा इसको अदल को एक्सप्राइट करने है जी जी अदल सिंपल ये है اصطلاحی اس کے جو مانی ہے کہ جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے جو قوانین اسلام نے دیے ہیں اس پورے سسٹم کو نظام عدل کہتے ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے وہ ظاہرت یعنی بنیاد اس کی یہی ہے کہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو ختم کریں اور اس میں سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے بھی میں مثالیں مزید آپ کو دیتا ہوں تو پھر آپ کو مزید اس کی وضاحت مل جائے گی کیسے اپلائی کرنا ہے گھر کے اندر اور بھی معاملات ہوتے ہیں قومی سطح پہ ہوتے ہیں بین القومی سطح پہ ہوتے ہیں میں آپ کو اس کی مثالیں انشاءاللہ دوں گا اس سے آپ کو وضاحت ہو جائے گی اچھا اب دیکھیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کا رحم جو ہے وہ ہمارے اوپر بحثیت انفرادی بھی اور اجتماعی بھی وہ آئے گا لیکن اگر ہم عام طور پہ کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ہم اس بگاڑ کو نہیں ختم کرتے اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور کبھی کسی کی پینسل چھین لی اسکول میں گیا کبھی کسی کی کتاب چھین لی کبھی کچھ چھین لیا لنچ چھین لیا کچھ کر لیا تو اسکول میں بھی ہمارے جو سات ہیں ٹیچرز ہیں یا والدین ہیں وہ نہیں اس چیز کی پرواہ کرتے وہ کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں بھائی نے لے لیا تو آپ لے لو یعنی وہ بگاڑ ختم نہیں کرتے تو اس کی وہ عادت جو ہے پخت ہوتی چلی جاتی ہے وہ زدی ہوتا چلا جاتا ہے پھر یہ بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے نوجوان ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا بھائی ہے آپ اس کو ایک کمرہ دیتے ہیں تو یہ کہتا نہیں میں نے تو یہ کمرہ لینا ہے بھائی کو آپ کو یہ اور دیتے میں نے تو یہ لینا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے گھر والے کہتے ہیں یار ایک تو یہ بڑا ضدی ہے بڑے بھائی کو سمجھاتے ہیں بیٹا آپ اس کو دے دو چھوٹے بھائی کو آپ تو بڑے ہو نا आप तो समझदार हो इसको दे दो वो कमरा उसको दे देता है गोया उसकी आदत मंदी चली जा रही है कि छीनना है लेना है थोड़ा और बड़ा होता है शादी का आ जाता है बड़े भाई के लिए वालदे ने लड़की पसंद की ये कहता है मुझे तो यही लड़की पसंद है मैंने तो इसी से शादी कर ली جائیں گی اس کی سے کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے کوئی ہوائی تو نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا یا ہم سنتے ہیں ایسے واقعات ہی نہیں سنتے بالکل پھر... ایسے واقعات ہوتے اور آ, خواد... مطلب بھی بیٹھی ہیں شادی ہو گئی اب شادی کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے کانفلکٹ شروع ہو گئے وہ کہتی خاتون کہتی ہیں کہ میں یہ کہتی ہوں میاں کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں اور ہیں اور ڈائیورس تک ہو جاتا ہے اچھا جا اس وقت کیا کہا تھا جو قرآن نے کہا وہ یہ کیا تھا کہ خدا نہ خاصہ ایسا بھی معاملہ ہو جائے چھوٹی موٹی اختلافات تو ہوتے ہیں انسان ہے ہونے بھی چاہیے زندگی کے اندر خوبی رہا یعنی اس میں رہتا ہے خوبصورتی رہتی ہے لیکن اس لیول پہ, پہ پہنچ جانا کہ اب ڈائیورس تک بات جا رہی ہے تو پھر قرآن مجید نے کہا کہ کہ آپ جو ہے حکم من نہلی وہ حکم میں نہلی ہاں کہ ایک حکم یعنی حکم سے مراد کیا ہے کہ لڑکی کے خاندان سے بھی کوئی سمجھدار آدمی جو معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ کہ وہ شخص کے جو لڑکی والا ہے وہ لڑکی کا ساتھ دے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لڑکی والے کے گھر والے لڑکی کا ساتھ دیتے ہیں لڑکے والے کے گھر والے لڑکے کا ساتھ دیتے ہیں تو کیا ایسے کانفلکٹ ریزالو ہو سکتا ہے وہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ فصلی ہو بہینا ہوما سوسائٹی اس بگاڑ کو ختم کرو نہیں ہوتا تو وہ حکم ہی جو کہا گیا تھا اس کی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ تم نے کرنی بیجا تم نے حمایت نہیں کرنی جو غلطی پہ ہے اگر تم لڑکی والے ہو اور لڑکی غلط ہے تو تمہیں اس کو سمجھانا ہے طریقے سے کہ بیٹا اس میں آپ کی غلطی ہے اس معاملے میں इसको ठीक करें लेकिन हमारे मुआषे में ऐसा नहीं होता इल्ला माशा जी कमर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी कमर भाई आप कुछ बात करना चाह रहे हैं नहीं नहीं आप कंटिन्यू करें हम इनशा करें हाँ ये एक सवाल किया ने के प्रेशर होता है خاندان کی طرف سے والدین کی طرف سے تو بیسیت ہے مسلمان ہمارے اوپر پریشر اللہ کا ہونا چاہیے اللہ کے رسول کا یا لوگوں کا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر میں نے جاتی کر دی میں نے اپنی اه, میں لڑکے کے ساتھ ہوں میں لڑکی کے ساتھ ہوں میں نے اپنے ہی بندے کو حمایت کر دی تو لوگ ہو سکتا ہیں ناراض ہو جائیں لیکن میرے اللہ تو راضی ہو جائیں گے نا مسلمان کا کام کیا ہے تقویٰ میں کس بات کا روزہ میں کیا سکھا رہا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرنے کی عادت پہنائی جائے عطاعت کی جائے روزہ کیا ہے صبح کا ٹائم شادی کے وقت اٹھاتا ہے آپ کو جب آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کھانے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں برکت ہے اٹھو کھاؤ پھر مغرب کا ٹائم عام طور پہ جب کھانا نہیں کھایا جاتا اس وقت سارا دن بھوک پیاس لگتی ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب تم کھانا کھا لو افطار کر لو پھر جب افطار کر لیا تو اب طبیعت بوجل ہو گئی ہے تو اب کہا کہ اب کیا مل ہے تراوی ہے عشا ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات ماننے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے مجھے اور آپ کیوں کہ اس پریکٹس نے پھر باقی زندگی میں کام آنا ہے باقی مہینوں میں کام آنا ہے اگر یہ پریکٹس میں نے حاصل کر کے کہ جب مجھے اللہ ان کے رسول کو حکم دے دیں चाहे मेरा दिल चाह रहा हो कि खाना मुझे चाहिए चाहे मिया और बीवी के ताल्लुक उसवर करने का दिल चाह रहा है लेकिन मैंने नहीं करना है मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मेरे अल्लाह ने मना कर दिया तो अब जब ये तनाजा पैदा हो गया डायवोर्स तक बात जा रही है तो क्या अल्लाह और उनके रसूल की बात को मानना है या अपनी अपनी बरादरी और अपनी अपने अपने جو پارٹیز ساتھ دینا یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اللہ اور ان کے رسول کی پرواہ ہے یا لوگوں کی پرواہ تو انشاءاللہ فیصل جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا جب ہم اللہ اور ان کے رسول کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنی مرضی اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں تو کیا پھر ایسے معاملات میں رحم اللہ کا شامل حال ہو جاتا ہے یا ڈبورس ہو جاتی ہے یا تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے بڑا فطری یہ میتھس کی طرح پرانے قیم کی جو آیات ہیں یہ کویشنز ہیں میتھس کی طرح اگر یہ کام کرو گے فاصلی ہوں بینا ہوما اسلح کا کام بگاڑ ختم کرو گے تو رحم آئے گا نہیں کرو گے تو نہیں آئے گا میرے ساتھ ہیں کوئی سوال ہے تو کر لیں پھر میں آگے چلتا ہوں میں گھر سے باہر نکلنے لگا جی سوال ایک یہ تھا کہ احسان کا بھی تو معاملہ ہے نا اور احسان کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر تم حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دو تو اس کی تعلیم پھر دی جائے گی اور فرمایا گیا کہ تمہیں جنت کے درمیان कुल सही है एहसान तो वहां पर आएगा जहां पर आप अपनी आजाद मर्जी से अपना कोई एसेट अपना कोई हक अपना कोई फर वो जो है मामला वो वेव ऑफ कर रहे हैं छोड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर कोई छोड़ने को तैयार नहीं है तो अल्लाह ने जबरदस्ती तो नहीं ना की उसको इख्तियार दिया है हाँ समझाया है कि अगर तुम एहसान करो तो ये बहुत अच्छी बात है मुझे बहुत पसंद है लेकिन अगर तुम्हारा एसेट है और तुम उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो और कोई छीन लेता है उसको तो ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब बंदा तैयार नहीं है और कोई छीन ले तो तब सोसाइटी को कहा जा रहा है इज्तमियत को कहा जा रहा है कि उस बिगाड़ को खत्म करो कोई अपनी आजाद मर्जी दे दे फोबिस मिला। बहुत अच्छी बात है फिर तो मसला ही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है फिर तो कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है अब आप आइए आगे मोहल्ले की सतह पर ہم ظاہر ہے پاکستانی کمیونٹی ہیں یہاں سے نکلے ہیں ہمارے ہر جو محلہ ہوتا ہے اس میں تقریباً کوئی پانچ سو افراد یعنی پانچ سو مرد حضرات رہتے ہیں جو یونٹ ہوتے ہیں قریب کے محلے کی بات کر رہا ہوں اور ہر محلے کے اندر یہ دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے یعنی یونٹس uh, جو ہیں کمیونٹی ایسے ڈیولپ ہوتی ہیں اور دنیا بھر کے اندر uh, اس ہمارے ہاں, وہ ایک گنڈا پایا جاتا ہے محلے کے اندر पांच सौ मर्द हैं और एक गुंडा पाया जाता है इस गुंडे को सपोर्ट करने के लिए पांच से सात अफराद होते हैं पाकिस्तान इंडिया में हमारी जैसी आबादियों में अमरीका में शिकागो में मैक्सिको में और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा है आ, उनकी तादाद ज्यादा होती है पांच से सात नहीं होते बल्कि वो ज्यादा तादाद में होते अच्छा ये जो गुंडा है ये कैसे बना है कभी आपने गौर किया ये एक शरीफ माँ बाप का बेटा है उसके माँ बाप नेक है शरीफ है लेकिन ये बीच में एक पैदा हो गया गुंडा कैसे हुआ ये वही बच्चा है जिसकी जिसको बचपन से आदत पड़ी छीनने की जब वो स्कूल से निकला कॉलेज गया यूनिवर्सिटी गया وہاں اس نے عادت اور بختہ کی اس کے دوست بن گئے یہ پانچ سے ساتھ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس نے ایک دن کیا کیا کہ کسی پروفیسر صاحب کو کہا کہ, کہ پروفیسر صاحب اسی بھی ایک تھی ہونے ہے اسی مولے بھی چھونے ہے سڑا خیال رکھے کرو اب جب اس نے یہ ارگت کی تو ہمارے ہاں کیا ریاکشن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار بڑا ہی گندہ بل بندہ ہے اس کے والدین کو دیکھو کتنے نیک ہیں اور یہ کتنا گندہ ہے. ہم گند گندگی میں تو پھر چیٹیں اپنے اوپر ہی پڑتی ہیں اس طرح لوگ نکلے باہر لوگوں نے برا بھلا کہا اور پھر اپنے گھروں کو چلے کچھ دنوں بعد اب ظاہر ہے کہ وہ خود بھی ہے اور پانچ سات لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ جو اس کے چیلے ہیں تو خرچہ خرچہ بھی ہونا چاہیے کچھ کٹھے ہونا ہے کوئی پارٹی شارٹی بھی ہونی چاہیے تو اس نے کسی دن تاجر کو بھی پکڑ لیا کہ کہ بھائی جان ہم اسی مولے میں ہوتے ہیں ہمیں ہمارا حصہ ملنا چاہیے بڑے پیسے ہو ہوا بھی خیال رکھا کرو تو سے پیسے جنریٹ نے سوچا کا کی نے پکڑا کسی نے کچھ نہیں کیا تو مجھے کال پوچھے گا اس نے کہا اچھا بھائی یہ لو پیسے تم اس سے لے لیا کرو مہینے کے مہینے وہ جو اس کا گینگ ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور کیوں مضبوط ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں اس کے اندر دو خوبیاں ہیں اسلامی اسلام کے نظام کی دو خوبیاں اس نے اپنائی ہی ہیں اسلام نے کہا کہ تمہیں اجتماعیت میں رہنا ہے ڈسپلن قائم کرنا ہے ایک نظم قائم کرنا ہے آپ دیکھیں کہ اس گنڈے کا اور یہ پانچ سات افراد کا نظم بہترین ہے جہاں وہ کال کرتا ہے وہ چیلے اس کے پہنچ جاتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں اس کو ذرا تنگ کرنا ہے چیلے اس کو تنگ کرتے ہیں دسپلن انہوں نے بہت اعلیٰ رکھا ہوا دوسرا اسلام نے کہا اصول کہ ملامت کرنے والوں کی اعتراض کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے مسلمانوں کی خوبی بتائی لیکن انہوں نے ایک اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے جو خوبیاں چاہیے اس کو انہوں نے حاصل کر لیا اور یہ پرواہ نہیں کرتے یعنی یہ جو بچے ہیں وہ گنڈا جو ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے گھر میں بہن ہے جس کی شادی ہونی ہے تو کل لوگ کیا کہیں گے کہ गुंडे की बहन से शादी करें वो नहीं परवाह करता अपने मकसद के लिए पूरी तरह वो के के अंदर, के अंदर खुबे हुए और उसके बरक्स पांच सौ मर्द जो मोहल्ले में रह रहे हैं क्या वो डिसिप्लिन के अंदर है क्या उन्होंने समाता उन का निजाम कायम किया कोई भी नहीं किया मोहल्ले के अंदर कोई کمیونٹی uh, کے اندر کوئی سماسات کا نظام ہے ہی نہیں ڈسپلن ہے ہی نہیں اجتماعیت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تو پھر کس کو پتہ ملے گی پڑھنے کو ملے گی اور ملتی ہے کیونکہ یہ تو اسٹرینتھ ہے ڈسپلن چاہے برے مقصد کے لیے بھی ہو بٹ آپ ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہیں ایک ربط آپ نے قائم کیا ہوا ہے نظم و ضبط قائم کیا ہوا تو آپ ہی جیتیں گے دنیا کے اندر یہ اصول ہے جو اسلام نے بتایا تھا لیکن اسلام کا دعوی کرنے والوں نے اس اصول کو نہیں مانا اور اپنے آپ کو شریف کہا اچھا اس ان سچویشن میں نا جو ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کسی کی بہن کا پرس چھین لیا اس نے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا تو اس کو غصہ آتا ہے اس کا خون جوش مارتا ہے اور وہ اس گنڈے سے لڑائی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اس کے بزرگ روک دیتے ہیں کہ بیٹا نہیں یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے بزرگ لوگ دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا گندا آدمی ہے اس پہ ہم اگر کریں گے تو چیٹیں ہمارے اوپر ہی آئیں گی ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں ہمارے کون سے کسی کو پکڑا ہے وہ پروفیسر صاحب کو پکڑا ہے تاجر صاحب کو پکڑا ہے چھوڑ دو بیٹے چھوڑ دو اور یہ سارے لوگ اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی وسلم سے ایک دن پوچھا کہ یار رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں تو بخاری کے اندر ٹیلیکس آ گئی رسول اللہ کی, کہ جو برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پہ خاموش رہے یہ تو گونگا شیطان ہے تو رسول اللہ نے تو ڈنا کر دیا کہ یہ شریف نہیں ہے بلکہ یہ گونگا شیطان ہے جس نے برائی کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں دیا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن سوشل پریشر تو کریٹ ہو سکتا ہے نا پانچ سو افراد کو تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے نا اور اگر آپ کے خیال میں پانچ سو افراد ایک مقصد کے لیے کٹھے ہو جائیں تو وہ گنڈا چل سکتا ہے اپنے پانچ سات افراد کے ساتھ نہیں چل سکتا اس لیے اگر آپ ہی کٹھے ہو جائیں گے تو کیسے چلے گا لیکن آپ اور میں کٹھے کیسے ہوں اور میں تو مصروفیت ہوتی ہے گھر والوں کے پاس ٹائم دینے کو ٹائم نہیں ہوتا کمیونٹی میں کیسے کام کریں کیسے کٹھے ہوں तो फिर यही गुंडा जो है अब मैं आपको नेशनल लेवल के ऊपर लेके जा रहा हूं ये सोशल अनालिस कर रहा हूं कि आयत अल्लाह ने कहा था कि अगर तुम इसलाह करोगे और ये नहीं कहोगे किसानों की वी डू नॉट केयर हमें क्या मसला है भाई हमें तो नहीं, नहीं किसी ने छेड़ा तो अल्लाह का रहम का वादा वापिस हो गया तो आप मुझे बताइये कि क्या अल्लाह का रहम का वादा वापस हुआ हुआ कि नहीं हमारे घरों के अंदर हमारे माशरे के अंदर क्या अल्लाह का रहम मौजूद है या हम हु के रहम करम पे चले गए या उस बच्चे के रहमो कदम पे चले गए एक आयत को ना मानने की वजह से अब यहां तक कोई बात अगर किसी का सवाल है तो कर ले अब मैं आगे नेशनल लेवल पर जाने लगा میرے ساتھ ہیں اب قومی سطح پہ آ جائیں قومی سطح پہ نیشنل لیول پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو میں اور آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں کسی گنڈے کو یا کسی شریف آدمی کو شریف آدمی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ اس کی تو تھانے میں بھی پہچان کوئی نہیں ہے بے سائیکل پہ آتا ہے اس کو کس نے پوچھنا ہے وہ گنڈا جو ہے وہ اور یہ نہیں کہ صرف ووٹ نہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسروں پہ دھاک جمانے کے لیے کہ وہ کل جا رہا تھا وہ گنڈا تو میں نے اس کو سلام کی اس نے میرے سلام پر جواب دیا لوگوں کے اوپر اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بڑے تعلقات ہیں اس گنڈے سے میں کوئی عام آدمی نہیں الیکشنز ہوتے ہیں تو کس کو, کون ایم پی اور ایم ایل اے بنتا ہے ایک آدمی یا یہ گنڈا اور جب ہم ان کو منتخب کرتے ہیں تو جس کی عادت چھیننے کی بنی ہوئی ہے وہ نیشنل پروونسل اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں آ کے آپ کے وسائل چھینے کا نہیں جس کو بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے چھیننے کی جس کا بگاڑ ختم نہیں ہوا ہوا اور جب وہ ایسا کام کرے گا تو کیا عدل کا نظام قائم ہو سکے گا سوچئے سوچئے کیسے ہم کہتے ہیں جی وہ نیک لوگوں نے کون سا جیتنا ہے تم اللہ ہو جو تمہیں بتایا کہ انہوں نے جیتنا ہے کہ نہیں تمہیں تو کہا گیا تھا تم نے حق اور سچائی کا ساتھ دینا ہے کوئی جیتے کوئی ہارے ہم پہلے اللہ بن جاتے ہیں نہیں وہ تو اس کو تو ووٹ ہی نہیں ملنے تو ووٹ ضائع کیوں کرے تمہیں کیسے پتا چل گیا ابھی تو نتائج ہی نہیں آئے یہ ووٹ تمہارا ضائع ہوگا تو یہ سوچ ہمارے ہاں پروان چڑھتی ہے میں آپ کو انٹرنیشنل کینوس پر لے کے جانے لگا ہوں ایک اور سلائیڈ نیشنل کینوس میں ایک سوال یہاں سے آ رہا ہے کہ اس الیکشن میں تو یہ والی بات بھی ختم ہو گئی کیا मसलन, मसलन कराची में जो कराची के, के साथ जो हुआ सबको जी है, हाँ हाँ जी दी, देखिये कराची के मैं उसपे भी बात कर रहता हूँ कराची के अंदर जो पुराना इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था जो आ, सिटी गवर्नमेंट के वाले से था उस परमुर रहमान साहब ने फॉर एग्जाम्पल पूरी तैयारी की हुई थी वो जो लोग कहते है ना कि Uh, خلائی مخلوق آ جاتی ہے چھو منتر ہو جاتا ہے اور uh, تو انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا کہ تم بیٹھو گے اور انہوں نے uh, جو ریزلٹ تھے ان کو واپس کروایا کروایا نا اور اس الیکشن کے اندر بھی کیا وہ پیغام جو انہوں نے سیٹ چھوڑ کے دیا ہے کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں اور پھر وہ جو فارم فورٹی ون فائیو کی جو بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ باقی جگہوں کے اوپر بھی کروایا. تو جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں واقعی تن ووٹ ملے ہیں وہ اس کو کروا کیوں نہیں رہے تو ایسا نہیں ہے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے تھوڑا وقت لگے گا آ, لیکن آ, لوگوں کے اندر بہرحال کسی حد تک بیداری پیدا ہوئی ہے لیکن جب تک لوگ اپنے آ, برادریوں کو اور میرے بابا اس کو ووٹ دیتے تھے میں اسی کو دوں گا جب تک اس سوچ سے نہیں نکلیں گے عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے तब तक तब्दीली नहीं आएगी तब तक तब्दीली नहीं आएगी और क्या जिन लोगों को वोट दिए लोगों ने दिए है ना लोग बाहर निकले हैं हमने देखा टर्न आउट लोग बाहर निकले हैं तो अगर वो अच्छे लोगों का साथ देते तो क्या वो जीतते क्या ना जीतते हमारी मेंटेलिटी मैंने आपके सामने रख दी है सारी कि जो छीनता है उसी को हम वोट देते हैं वो गुंडा होता है वो कुछ होता है آپ ایم پی ایس ایم این کا کر کے دیکھ لیں یہ دنیا بھر میں پاکستان میں بھی ہے اور دنیا بھر کے اندر ایسی ہی ہوتا ہے ڈائنامکس تھوڑے مختلف ہوتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں اور لوگ انہیں کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات و بستہ ہوتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں یہ وہ آیت تھی دس نمبر جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی جس میں اللہ نے اس آیت کا دوسرا حصہ یہاں بیان کیا ہے کہ مومن ہی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان سلاح کروا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ بہت اہم بات ہے رحم کا وعدہ از سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن آف کمپلائنس ود عدل العدل نظام عدل جو ہے نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا اب آئیے میں آپ کو بین الاقوامی سطح پہ دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس آئے کو نہیں مانا اور کیا ہوگا 1979 ایک رات لوگ سوئے ہوئے تھے اور صبح اٹھے تو پتا چلا کہ عراق نے ایران پر حملہ کر دیا اور کوئی کانفلکٹ نہیں تھا ایک صرف تھوریٹیکل کانفلکٹ تھا کہ جو یہ خلیج آپ کو نظر آ رہی ہے گلف جو ہے یہ اربین گلف ہے یا پرشن گلف ہے کیونکہ ایران پرشن گلف وہاں سے فائدہ اٹھاتا تھا اور وہ عراق جو ہے وہ اربین گلف اس حصے سے فائدہ اٹھاتا تھا یہ تھی بس لیکن صبح جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی تو اب آیت کا کیا حکم تھا وہ انتائف اکتا تعلو کہ دو مومنین کے گروہ آپس میں لڑے تو سولہ کروا دو پوری کمیونٹی کو کہا جا رہا ہے امرت مسلم ام, ام, ام, کو کہا جا رہا ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہم یا تو سنی بن گئے سنیوں نے ایران کا عراق کا ساتھ دیا یا شیعہ بن گئے شیعہ نے ایران کا ساتھ دیا یا ہم ارب بن گئے اور اجم بن گئے عربوں نے اربوں کا ساتھ دیا عراق کا اور اجمیوں نے اجمیوں کا ساتھ دیا حکم کیا تھا سب مل کے سلا کروا دوں سعودی عرب یہ اس کا بارڈر ہے اور یہ سیریا ریلیونٹ ہے فی الحال اردن ہے یہاں کت ہے یہ دو ممالک تھے جو ان دونوں کے حوالے سے کافی اسٹرانگ تھے فائنینشلی بھی اور اتنے اسٹرانگ تھے کہ 1979 سیونٹی نائن میں ان کا ڈول بجٹ بنتا تھا ڈبل لی اجالا ایک بجٹ کو وہ کہتے تھے کہ آج کل جو لوگ ہماری جنریشن ہے اس کے لیے والی اجال القادمہ اور جو پچاس سال بعد آنے ہی ہے, نسل اس کے لیے بجٹ بناتے تھے یعنی اتنے امیر تھے اتنے ریسورسفل تھے لیکن ہم نے اس آئیت کو وہاں پر اپلائی نہیں کیا اور سنی یا شیعہ بن گئے فرقہ واریت کر لی یا جغرافی اعتبار سے آ, یا لسانی اعتبار سے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہرم اور ابادان شہر تھا عراق نے اس پہ قبضہ کر لیا اور اتنے لوگ مرے کہ بارہ چودہ سال کے بچوں کو جنگ میں بھیجنا پڑا کیمیکل وار شروع ہوئی تیس ہزار آدمی تین منٹ میں ریت کے ذریعے بن گیا کتنے تیس ہزار تو اس صورت پہ پھر لوگ اٹھے انہوں نے کہا کہ بھائی سلح ہونی چاہیے اور سعودی عرب اور کویت پہ پر پریشر ڈالا کہ آپ لوگ قریب ہیں آپ لوگ انفلوئنسل ہیں ان کو مسئلے کو حل تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے عراق سے بات کی اور ایران سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو دیت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں پرووائڈ کے خرم اور ابادان شہر جس پہ عراق نے قبضہ کیا وہ واپس نہ لے یہ کنڈیشن تھی یعنی جو بگاڑ پیدا ہوا ہے میرے گھر کے وہی چور والی مثال کے دو کمرے میرے ڈاکو نے لے لی ہے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی Uh, سورہ تمہاری کروا دیتے ہیں دیت بھی دے دیتے ہیں لیکن یہ جو دو کمرے ہیں نا یہ ڈاکوں کے پاس سے رہے گا تو مسئلہ حل ہو گیا بگاڑ رہا ہے, یہ پیدا ختم ہو گیا بگاڑ تو وہی کا وہی ہے پھر کیا ہوا کہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق نے کت پہ حملہ کر دیا اور سعودی عرب کی طرف آ رہا تھا کہ ایک مہا گنڈا اوپر سے آیا امریکہ اس نے کہا کہ بھائی تم مارے جاؤ گے تمہاری طرف وہ آ رہا ہے تو ہم تمہارے پاس آ جاتے ہیں تمہاری سیکیورٹی کرتے ہیں اور 1979 کے اندر وہ فورسز یو ایس جو تھیں وہ آئیں سعودی عرب اور آج بھی وہیں پہ موجود تو آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گاڑ کو ختم نہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا آج تک پوری طرح ان کا کنٹرول ہے हालांकि मुसलमानों को कहा गया था लेकिन मुसलमान तो या दियोग वो थे, थे, या थे, या अरब और अल्लाह के राम का वादा वापस हो गया या अल्लाह का रहम मौजूद है या दुनिया के गुंडों के रहमो करम के छोड़ दिया बहुत अहम आयत है ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्स पैदा होते हैं تو کیا میں اور آپ اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو پاور فل ہوتا ہے ہم جو کمزور ہوتے اسے کہتے ہیں یار وہ پاور فل ہے اس کی بات مان پالیٹکس کا نام دیتے ہیں بونسز لگاتا ہے تو یار کمپرومائز کر لو حالانکہ حکم دیا گیا تھا کہ عدل اور انصاف کا نظام قائم کر لیکن ہم نہیں کرتے اور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا رحم جو ہے وہ ہم سے واپس ہو گیا میرا خیال ہے کہ وقت ہمارا ہو گیا ہے اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو حل بتا دوں کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کرتے ہیں کہ اس بگاڑ کو ختم کیجیے جو اس کانفلکٹ کا وجہ کی وجہ بنا وہ کریں گے تو اللہ کا رحم آپ کے ساتھ ہوگا اور کسی کے ساتھ محلے کا کوئی گنڈا کوئی ایم ایم بی آج ہے تو وہ بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے یہاں پر تو شہنشاہ کا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر کسی اور کی پرواہ کرنی چاہیے لمت العم کی کون کیا کہے گا وہ کیا کہے گا کیسے ہوگا یہ اللہ کی پرواہ کرنی چاہیے اگر مسلمان ہیں سلمان تو اللہ ہی کی پرواہ کرتے ہیں اور اسی پہ بھروسہ کر کے کام کرتے ہیں تو امید ہے کہ میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں